آب آجان کے سبق, سبق. سبق. کی گردانیں چل رہی تھیں اب آجنگی بحث نہیں آ گئی سرخ کے اندر بحث نہیں تو اب کیسے ہوگا نہیں معروف لائی ارمی لائی ارمینا ہاں لائی لا ترمی لا ترمینا ترمی لا ترمی لا لائی لا ارمی لا ترمی نرمینا یار میئن لرمی نرمی ترما یورمینا نورما یورما لا یورمیاترما لرما یا لاہی لا لاہیان لا لا لا لا اس قوانین لگیں گے یہ سارے قوانین لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس طرح ہوگا ٹھیک ہے جی کال کوئی اور کر لیں دیکھیے جی چن جی بسم اللہ الرحمان اب آ جائیں آگے آ جائیں اس میں اس میں فائل اور اس میں مفول میں فائل اور اس میں مفول کیسے آئے گا رامین رام یا نامی اتن رامی اس میں مفول کیسے آئے گا مرمی یون مرمی یا نے مرمی مرمی دیکھیں گے ذرا کہ یہ تعلیل بڑی امپورٹنٹ دیکھ لیں رامین رام یا نے رام رام رامیات اور مرمی یون مرمر مرمی یا تم مرمی یا تان مرمی یا فا فا رامیون یون ٹھیک تو رامیون تھا نا تو یہاں پر ضمان دشوار تھا یہ وہی صورتوں میں سے نہیں ہے واضح بھی بتائی تھی ٹھیک ہے نا تو وہ بھی جو ہے اس میں سے تو یہ اس میں سے نہیں ہے جب یہ نہیں ہے پر زمان دشوار تھا یہاں زما گر جائے گا اب کیا آیا رامی رامی یون یا کا زما دشوار تھا اب کیا بن جائے گا رامین یا بھی ساکن ہے نون بھی ساکن ہے رامین یا بھی ساکن ہے نون بھی ساکن ہے تو یا کا ہم کیا کریں گے یا اترین ہوگا اور یا گر یا گر جائے گی تو کیا بن رامین ایسے ہی ہر جگہ یہ قانون لگے گا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کازن قاضی ہم کہتے ہیں نا قاضی میں ال قاضی ہوتا ہے ال قاضین کازی ہم کہتے ہیں قاضی لیکن اگر عربی کہنا تو وہ ہوگا تو وہ پھر یا تو القاضی لکھا ہوگا یا لکھا ہوگا قازن لکھا ہوا ہوگا القاضی کیوں ہوگا کیونکہ کی وجہ سے آخر میں ہی آئے گی القاضی تنوین نہیں آتی تو وہاں پھر التقاع ساک والا قانون نہیں لگتا کیا آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس میں یا آپ کو نظر آ رہی تھی القاضی تو ہوگی آگے رامین یہ تو اپنی اصل کے اوپر ہی رامونا اصل میں کیا تھا رامونا اصل میں کیا تھا یونہ میو والی صورت آ رامی یونا یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیں گے تو اطلاق ساکرین تو پھر یا کو بدلیں گے اور ارتقا ساکنے آئے گا تو پھر رامون ہو جائے گا رامیتن رامیتا نے رامیات اچھا اب آ می یون اصل میں کیا تھا مرمو تھا مرمو یون تھا مف تھا مرمو یون تھا اب یہاں پہ کیا ہوگا وا <تصح> واؤ اور یا جمع ہو گیا واؤ اور یا اکٹھے جمع ہو گئے اور کیا تھا واؤ ساکن تھا یعنی واؤ یا, یا کوئی بھی ایک ساکن آ جائے اس میں سے واؤ اور یا جمع ہو جائیں اور ایک کیا آ جائے ساکن ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایک اون لگتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیدن والا قانون سیدن اصل میں کیا تھا سعید تھا ٹھیک ہے نا سعید الصل میں کیا تھا سعید ودن تھا ٹھیک ہے سہ ودن تھا یا ساکن تھی تو کیا کریں گے اور واؤ بعد میں تھا تو کیا کریں گے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے دوبارہ دیکھیے سیدن اصل میں کیا تھا سہ کلمے میں جمع ہو گئی یا اور واؤ ایک کلمے میں جمع ہو گئے اور ایک جو تھا اس میں سے ساکن تھا یا ساکن تھی تو واؤ کو یا کا میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا یہ دن ایسے ہی مرم اصل میں کیا تھا مرمو واؤ اور یا جمع ہوگے اس واؤ کو یا کریں گے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو کیا بن جائے گا مرم مرم بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا مرمو گا اب یہاں پہ ایک قانون ہوتا ہے ادھر ہاں جو ہے اس کو کہتے مشدد مخفف والا قانون یا مشدت مخفف والا قانون وہ قانون کیا کہہ رہا رہا؟ ہاں. ہاں. یا مشدد ہو یا مخفف ہو مشدد ہو, ہو تو, تو اس زمے کو کسرا سے بدل دے دو زمے ہوں تو بالکل سات والے کو کیا کریں گے سات والے کو تو ہاں کسرا سے بدلنا جائز ہے ٹھیک ہے مرمی جن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ مرمی یون ہو اس کو آپ کو سمجھ آئی شدت مخفف والا قانون ہوتا ہے یا انوارفیا میں دیکھیں گے انوار لش رفیا مرموز یون تھا مرموز یون تھا مرموز جب واؤ اور جا اکٹھے آ جائے نا اور ایک ان میں سے ساکن ہو ان میں سے کیا ہو ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں واؤ کو یا کر دیتے ہیں اور جا کر یا ادغام کر دیتے ہیں یا کر دیتے ہیں اور جا کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں, ہیں, ہیں. مرمو یون ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مرمو اس کو جا کے زمے آخر میں یا مشدت تھا اس سے پہلے کیا کر دیں گے اس کو کثرت کیا ہو جائے گا یہ مرمی ہو جائے گا اس میں مفول ہے مرمی یون اس میں ہے لیکن آئے گا اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی آگے آ جائیں کہ اب نہ پھر سبق کی طرف آ جائیں